سکین ہر ماتھما ہر ماسماں سکینہ ہر ماتھ ماں ہر ماسماں ذرا کچھ رہم تو کھا یہ چھوٹی دہرہ ہے سکین ہے ماسوم سکین ہے درا کچھ اہم تو آسان حکینہ ہے معصوم سکینہ ہے معصوم سکینہ ہے نہ بارش نہ شبیر میں پالا ہے سچین ہے باسوم سچینہ ہے اے شمر درا کچھ اہم تو یہ چھوٹی سہنا ہے ماسوم سچین ہے باسوم سچینہ ہے کی بہنا کو گادی کی بھتیجی کو مانگا ہے کمیری میں اس پھول سے بچی کو اس پھول سے بچی کو شہنے اپنے سجدوں میں جسے اللہ سے مانگا ہے دوڑ گیا کرنا پہ کس طرح سب لے گی میں کے جائے آواز کسے دے گی آواز کسے دے گی پشتی پر کیوں تنہا رسی سے ہاں کوئی اولاد نہیں کیوں یہ چاہتا ہے معصوم سچین ہے سچین ہے اے کچھ اہم تو یہ بابا کے لاشیں پر ہے نیل تماچو کے معصومک چہرے پر ماصومک چہرے پر اللہ جانے یہ اس پہ کس بات کا بدلا ہے بس زندہ شبیر کا کتر یہاں سر لے کر گودی میں بچین کی نو ہاں بچین کی آنوہ آو بابا دیکھو یہ کون ذہی ہے ہے شر کچھ اہم تو یہ چھوٹی سہرا ہے ماسو سکینہ ہے ماسو ہے, ہے کی گردل میں چلوں کیسے میں چیز چلوں کیسے یہ کہتا ہوں بیمار میرا ہم کو کہ چلتا ہے رکھنا تو خیال سکھا رکھنا تو خیال سکھا بابا بھی نہیں ام سٹینا ہے ماسوم سٹینا ہے روزے پہ نظر جب بھی ایشاد مچ آتی گزر چھوٹی بیوی زمدان میں سمرا ہے بات سکینا ہے بات سکینا ہے اے سمر داد کچھ اہم نازوں سے اسے شبیر میں پالا ہے